فرض نمازوں کا اہتمام کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ کچھ دیر گھر سے پہلے نکلے اور مسجد میں انتظار کرے مسجد میں جانے کی بھی فضیلت ہے اور وہاں پر انتظار کرنے کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المساجد مسجد تو آخرت کی بازاروں میں سے با ایک بازار ہیں مند خلح کا اللہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ اس میں اللہ کا مہمان ہے کہ راہ اس کی مہمان نوازی معفرت ہے وطیت راما اور اس کی خوشمدید اعزاز و اکرام ہے فعال کم برتا پر لازم ہے چرنا کیلہ کسی نے عرص کیا یا رسول اللہ عمر تا اچھرنا کیا ہوتا ہے کالا الدعاء و رغبت اللہ عز وجل دعاء لطلع کی طرف رغبت اور حضور کا یہ تو ضروری نہیں کہ آپ آدھا گندر پہلے مسجد میں جائیں یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ پانچ منٹ 10 منٹ پہلے مسجد میں جائیں سنتیں پڑھیں ورنہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں رجوع اللہ کی قیفیت پیدا کر لیں اس میں نماز اس نماز میں حضوری بڑھ جائے گی شیطان نماز میں وساویس نہیں ڈال پا تا او اوشاق کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب معبوب اسے بلاتا ہے تو وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے در پر بلایا ہے اس لئے وقت سے پہلے ہی پہنچنا چاہیے جا کر وہاں پر بیٹے اور انتظار یہ یہ بات بھی یاد رکھے اور یہ پکی بات ہے کہ محبت اظہار گھر فون نہ کرے تو شکوا کرتی ہیں کہ آپ ہمیں بھول ہی گئے ہم تو آپ کو یاد ہی نہیں آتے آپ نے سارا دن کال ہی نہیں کیا کوئی ملازمت کے لیے پردیس جائے اور ایک ہفتہ تک ماں کو فون نہ کرے تو ماں بھی یہی کہتی ہیں بیٹا آپ ہمیں جا کر بھول ہی گئے ہم تو آپ کو یاد ہی نہیں آتے تو محبت اظہار چاہتی ہے اس لیے جب انسان اپنے قریبی لوگوں سے ملے تو یہ بھی یاد رکھے کہ ان سے محبت کا اظہار کریں یہ نہ سوچیں کہ دل میں بڑی محبت ہے بھائی اگر دل میں محبت ہے تو اس کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے اس کا اظہار بھی ضروری ہے تو انسان جب سفر سے واپس آئے تو محبت کے کی اظہار کے لیے بیوی کے لیے تحفہ بھی لے کر آئے مسکراتا ہو گھر میں بھی داخل ہو یہ سب کچھ اظہار محبت کے لیے یہ باتیں بڑی بھی محسوس کرتے ہیں چھوٹے بھی محسوس کرتے ہیں تو جب ہم چند منٹ پہلے مسجد میں آتے ہیں مسلح پر بیٹھتے ہیں تو مزعزن نے ہم نے بلایا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پر آ گئے ہیں اب اگر اپنے عاشقوں میں نام لکھنا ہے تو وقت سے کچھ دیر پہلے ہی پہنچنا ہوگا